میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے میں جرنزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے میں میڈیا کی تاریخ پہ بات چیت کر رہا ہوں ہم نے اخبارات پہ بات کی ہے ہم نے میگزینز پہ بات کی ہے ریڈیو ڈسکس کیا ہے ٹیلیویژن پہ بہت تفصیل سے بات کی اور ہم فلموں پہ بات کر رہے ہیں ہم نے اپنے آخری لیکچر میں آخری ڈسکشن میں یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک فائنینشیل اور آرٹسٹک بحران میں مبتلا ہے فائنانشیل بحران تو اس لیے ہے کہ اس میں بہت نقصان فلم سازوں کو ہو رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے اور اتنی تعداد میں فلمیں نہیں بن رہی جتنی کہ بننی شروع ہوئی تھی اور اس وقت بن رہی تھیں جب پاکستان کی فلم انڈسٹری بہت اچھی طرح ترقی کر رہی تھی اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ 1962 میں 1962 میں انڈیا کی فلموں پہ پابندی لگ گئی تھی جس کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان کی ضروریات پوری کر سکے بعد میں 1965 کی جنگ کے دوران ہندوستان سے جو جنگ ہوئی تھی 65 میں اس میں ہندوستان کی ان فلموں کی نمائش پر بھی پابندی لگ گئی تھی جو پاکستان میں موجود تھی پرانی فلمیں آئی ہوئی اور پاکستانی ڈسٹریبیوٹرز کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی لیکن ان کو اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر کے ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت ان کی نمائش پہ بھی پابندی لگ گئی جس کے بعد پاکستان نے اپنی ضروریات کراچی ڈاکے اور لاہور میں بننے والی فلموں سے پوری کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں تقریباً ایک سو فلمیں ہر سال تیار ہوتی تھی اور ملک میں کوئی ساڑھے آٹھ سو سنیما ہاؤز تھے جن کی ضروریات ان فلموں سے پوری ہوتی تھی یہ ایک بڑی اور آگے بڑھتی ہوئی فلم انڈسٹری تھی لیکن بعد میں ٹیلیویژن نے پھیلنا شروع کیا اس میں ترقی ہوئی نیشنل وک شروع ہوا ٹیلیویژن کا اس کے بعد ویڈیو کلچر انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں اور ہر اس گھر میں تقریباً ہر اس گھر میں جس کے پاس ٹیلیویژن تھا کلرڈ ٹیلیویژن اس میں وی سی آر آ گیا اور یہ کلچر جو تھا یہ سیونٹیز میں جو پیٹرو ڈالرز کی دولت پاکستان میں آئی تھی مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے کے بعد تو اس کے بعد پاکستان کے جو اقتصادی حالات تھے مشکلات تھیں ان کو دور کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے ظلفقار علی بھٹو کی حکومت نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو مڈل میں کام کرنے کے لیے اور لیبیا میں فیسلٹیز مہیا کی تھیں جانے کی جس سے وہ دولت پاکستان میں آئی اور اس سے ایک کنزیومرزم کا طریقہ رائج ہوا اور لوگوں نے نئے نئے گیجٹس حاصل کرنے شروع کیے اس کلچر نے وی سی آر کے کلچر نے جو بہت پاپولر ہو گیا تھا پاکستان میں ہندوستان کی فلموں کو بہت بڑی مارکیٹ پاکستان کی مہیا کی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں ہندوستانی فلموں کے ویڈیو کیسٹ کرایے پہ ملنے لگے اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے چھوٹے مقامات پہ بھی بے شمار ایسی دکانیں ایسے آؤٹ کھل گئے ویڈیو کے جو کرایے پہ ہر قسم کی ہندوستان کی نئی سے نئی فلمیں مہیا کرتے تھے لوگوں کو اور یہ اتنا سستا کرایہ تھا کہ ہر آدمی کی پہنچ میں تھا اور بہت سے لوگ مل کے یہ فلمیں دیکھتے تھے جن کے پاس اپنا وی سی آر نہیں تھا ان کو یہی دکانیں رینٹلز جو تھے وی, ویڈیو کے یہ وی سی آر بھی مہیا کرتے تھے کرائے پہ اور بہت سے لوگوں کو ٹیلیویژن کی سہولت بھی کلر ٹیلیویژن بھی مہیا کرتے تھے اس طرح پاکستانی فلم انڈسٹری پہ ایک منفی اثر پڑا ایک نیگیٹو اثر پڑا اور لوگوں نے بہت تھوڑے پیسوں میں دس پندرہ بیس روپے میں پورے گھر والوں نے مل کے یا محلے والوں نے مل کے یا گاؤں کے لوگوں نے مل کے دوستوں نے مل کے ہندوستان کی نئی سے نئی فلمیں دیکھنی شروع کی جو مڈل ایسٹ کے راستے پاکستان آتی تھی ان فلموں کو براہ راست پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ یہ فلمیں مڈل ایسٹ کے ممالک میں جاتی تھی خاص طور پہ یو اے ای میں اور وہاں سے یہ پاکستان میں آتی تھی اور چونکہ کوئی مظاہر قانونی پابندی نہیں تھی اس لیے یہ بزنس جو تھا بہت پھل پھول رہا تھا پاکستان فلموں کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی ڈسکشن میں بتایا تھا کہ جب ہندوستان کی فلموں پہ پابندی لگی تھی پاکستان میں تو اس دوران ایک بری روایت یہ پڑی تھی ہماری فلم انڈسٹری میں کہ نقل کرنی شروع کر دی تھی پاکستان کے فلم سازوں نے ہندوستان کی کامیاب فلموں کی کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھی بے شمار فلمیں مغربی فلموں کی نقل کے طور پہ بنائی جاتی ہے بس اوقات وہ اس کو اناؤنس بھی کر دیتے ہیں کہ یہ فلم فلاں انگریزی کی فلم سے یا امیرکن فلم سے متاثر ہو کے بنائی گئی ہے یا اس سے انفلوئنس ہو کے بنائی گئی ہے بس اوقات وہ اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کرتے ہم پھر ہندوستان سے اس کو پاکستان کے فلم ساز کاپی کرنے لگے تھے تو اس طرح کریٹوٹی کا جو انصر تھا آرٹسٹک ترقی جو تھی وہ روک گئی کوئی نئی انوویشنس اس آرٹ میں نہیں ہو رہی تھی دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے جو کافی عرصے سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری نہ صرف یہ کہ ترقی نہیں کر سکی بلکہ اس کا گراف نیچے کی طرف گیا ہے بیس پچیس تیس سال میں پچھلے کہ یہ اب ایک باقاعدہ آرٹ ہے اور اس میں تربیت کے ترقی یافتہ ملکوں میں بہت سے مواقع پڑھنے کے ایجوکیشن کے اس آرٹ کو فلم میکنگ کے اور اس میں تربیت کے انسٹیٹیوٹ ساری دنیا میں ملتے ہیں یونیورسٹیوں میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ اس کے سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں دی جاتی ہیں اور ہر فیلڈ فلم میکنگ کا اسکرپٹ رائٹنگ سے لے کے ڈائریکشن میک اپ اسٹیج ڈیزائننگ ڈائریکشن اور اس میں ایکٹنگ ہر چیز کی تربیت کے الگ الگ شعبے قائم لیکن پاکستان میں اس طرف کسی فلم ساز نے توجہ نہیں دی خود کسی حکومت نے اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور کسی تعلیمی ادارے میں بھی 2005 پانچ سے پہلے 2004 چار سے پہلے اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں تھا 2004 چار میں اور 2005 پانچ میں لاہور کے کچھ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے فلم میکنگ کی تربیت کا اعلان کیا ہے انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں لیکن وہ ابھی بہت زیادہ ابتدائی مرحلوں میں ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی یا آج کل ان کی پرفارمنس کیسی ہے بہرحال یہ ایک بگننگ ہے اس طرف کہ فلم میکنگ جو ہے اس کو باقاعدہ ایک آرٹ فارم کے طور پہ اور باقاعدہ ایک ایسے سبجیکٹ کے طور پہ لیا جائے جس کو پڑھا جا سکتا ہے اور جس میں تربیت دینی لازمی ہے اگر آپ کو بہت اچھے معیار کی فلمیں چاہیے جو دوسرے ملکوں سے مقابلہ کر سکیں خاص طور پہ ہندوستان سے مقابلہ اس لیے اہم ہے کہ ہندوستان کی فلموں کی اور پاکستان کی فلموں کی زبان ایک ہی ہے ہم اسے اردو کہتے ہیں وہ اس کو ہندی کہتے ہیں انگریزی کی فلم میں تو پاکستان کی فلم بنانے والوں کو یا ہندوستان کی فلم بنانے والوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ انگریزی زبان عام ہندوستانی یا پاکستانی نہیں سمجھتا لیکن پاکستان میں ہندوستان کی فلم کی زبان اسی طرح سمجھی جاتی ہے جیسے وہ ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے لہذا ایک ہی زبان میں ہونے کی وجہ سے کمپٹیشن جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے اور ہندوستان میں فلم میکنگ کے بہت سے انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں سرکاری سطح کے بھی ہیں بعض یونیورسٹیز میں بعض تعلیمی اداروں میں اور فلم انڈسٹری والوں نے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی متعدد شہروں میں بہت سے انسٹیٹیوٹ اور ان میں سے چند انسٹیٹیوٹ تو ایسے ہیں جن کی شورت اب ہندوستان سے باہر بھی بہت زیادہ ہے اور بہت سے ملکوں کے خاص طور پہ ایشیائی ملکوں کے انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے بہت سے لوگ وہاں تربیت حاصل کرنے اور فلم میکنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں یہ باقاعدہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس نوجوان لڑکے لڑکیاں ٹرینڈ کر کے مہیا کرتے ہیں پاکستان میں ایسا کوئی انتظام ابھی تک نہیں ہے ہمارے ہاں جو بھی شخص اس بزنس میں یا اس آرٹ کو اپناتا ہے فلم میکنگ کو بزنس ہم اس وقت کہتے ہیں جب پیسہ لگانے کا مسئلہ آتا ہے اور آرٹ فارم ہم اس وقت کہتے ہیں جب فلم کی ایک فنشڈ پروڈکٹ ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹنگ کا معیار کیسا ہے سیٹ ڈیزائننگ کیسی تھی فلم میں فوٹوگرافی کس معیار کی تھی اس کے شاٹس کس کس اینگل سے لیے گئے اس میں اسپیشل ایفیکٹس کس طرح ڈالے گئے جو آج کے زمانے کی بہت بڑی اختراع ہے اور فلموں کی بہت سی کامیابی باہر کے ملکوں کی اسپیشل ایفیکٹس کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں وہ ایسے ایسے مناظر دکھا دیتے ہیں یا دکھانے کی اہلیت رکھتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں ہوتا تھا فلم میں دکھانا یا جس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی اب وہ سب کچھ کمپیوٹر سے یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیمرے سے حاصل کر لیا جاتا ہے پاکستان میں اس کی بھی کوئی فیسلٹی حاصل نہیں ہے یہاں تک کہ ایڈورٹائزنگ کی جو شارٹ فلمز بناتے ہیں پاکستان میں بہت سی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اچھی فلمیں بناتی ہیں ایڈورٹائزنگ کے لیے ان کا اگریمنٹ باہر کی ایجنسی سے بھی ہے مغربی ممالک کی ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں تو وہ اپنی فلموں کی پروسیسنگ یا تھا لینڈ میں بینکاک سے کراتے ہیں یا سنگاپور سے کراتے ہیں اور یا ٹرکی جاتے ہیں اس کی پروسیسنگ کے لیے کیونکہ پاکستان میں معیاری پروسیسنگ کے ادارے بھی موجود نہیں ہیں اور باہر کی جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں کی گئی فلم پروسیسنگ سے مطمئن نہیں ہوتی ان حالات میں جو آرٹ فارم ہے فلم کی پاکستان میں وہ بری طرح متاثر ہوئی اور اس میں کی فلمیں بننی ممکن نہ رہی جن سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو مقابلہ درپیش تھا اور آج بھی درپیش ہے اور رہے گا ہمیشہ دوسرا مسئلہ فائنانسز کا ہے پاکستان کا فلم کی زبان اگر استعمال کی جائے تو سرکٹ یعنی مارکیٹ دیکھنے والوں کی بہت کم ہے ایک تو 1971 میں اس پاکستان نکل گیا اس مارکیٹ سے اس میں بہت بڑی تعداد فلم بینوں کی میجورٹی پاکستان کی آبادی کی مشرقی پاکستان میں رہتی تھی وہاں پاکستان کی فلمیں جانی بند ہو گئی دوسرے ہندوستان کی فلموں کی وجہ سے لوگوں نے پکچر ہاؤسز میں آنا کم کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا جو پکچر ہاؤز تھے لاہور کے ساڑھے آٹھ سو میں نے آپ کو بتایا تھا سیونٹیز میں ان کے لیے پکچر ہاؤس اونرز کے لیے یہ بزنس فیزیبل نہیں رہا یہ کوئی پینگ بزنس منافع والا بزنس نہیں رہا کہ وہ پکچر ہاؤس میں فلم چلائیں ایک تو فلمیں دستیاب نہیں تھیں اچھی دوسرے لوگوں نے پکچر ہاؤز میں آنا کم کر دیا تھا یا بالکل بند کر دیا بعض طبقوں نے پکچر ہاؤس میں آنا مختلف وجوہ کی بنا پہ ویڈیو کی وجہ سے پاکستانی فلموں کے معیار کی وجہ سے پکچر ہاؤزز کی کنڈیشن کی وجہ سے تو جس کی وجہ سے پکچر ہاؤس کا سنیما ہالز کا بزنس بہت بری طرح متاثر ہوا اور ان کے اونرز نے پکچر ہاؤزز کو دوسرے بزنس میں کنورٹ کرنا شروع کر دی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کسی گزشتہ اپنی ڈسکشن میں بتایا تھا کہ پکچر ہاؤز جو ساڑھے آٹھ سو ہوا کرتے تھے سیونٹی تھری سیونٹی فور میں وہ اب اکیسویں صدی میں ٹو فائیو میں ٹو فور میں اس سے پہلے گٹتے گٹتے اب ان کی تعداد تقریباً ساڑھے تین سو رہ گئی ہے سر باقی جو سنیما ہالس ہیں ان کو یا تو بینکویٹ ہالس میں تبدیل کر دیا ہے اونرس نے دعوت ضیافتوں کے لیے لوگوں کے فنکشنس ہالس میں کمیونٹی سینٹرس بنا دیے ہیں شادی ہال بن گئے ہیں اب ہمارے یہاں کلچرلی شادی ہالس میں شادی کا طریقہ رائج ہو گیا ہے جن لوگوں کے گھر چھوٹے ہیں اور گھر کے سامنے جگہ بھی نہیں ملتی شامیانے وغیرہ لگا کے شادی بیاہ کے لیے یا دوسرے فنکشنز کے لیے وہ کرائے پہ ان شادی ہالز کو استعمال کرتے ہیں تو بہت سے پکچر ہاؤس شادی گھروں میں تبدیل ہو گئے اسی طرح بہت سے پکچر ہاؤس گرا کر ان کی جگہ شاپنگ پلازاز بن گئے ہیں جو یقینا پکچر ہاؤس کے بزنس کے مقابلے میں بہت زیادہ پیئنگ بزنس ہے ایک بات یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پکچر ہاؤس کی تعمیر کے لیے جو بائی لاس تھے حکومت کی طرف سے اس میں بہت سے ایسی کلوز تھیں اور ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پکچر ہاؤس بنانا ایک مہنگا سودا ہے چار کنال سے زیادہ جگہ ہونی چاہیے پارکنگ کی بہت مناسب سپیس مہیا کرنی ضروری ہے اس کو ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے اس کے جو واش رومز ہیں وہ بھی تعداد میں سیٹنگ ارینجمنٹ کے حوالے سے اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے قانون مطالبہ کرتا ہے ان کی صفائی ان کی کینٹین کی صفائی کینٹین کی موجودگی یہ تمام ضروریات ایسی ہیں جس کے एक ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اگر ایسی فلم دستیاب نہ ہو جس کو لوگ بڑے شوق سے دیکھیں اور طویل عرصے تک وہ فلم چلتی رہے پکچر ہاؤس میں تو پھر پکچر ہاؤس جو کرایے پہ دیتے ہیں پکچر ہاؤس سنیما ہال اپنا فلم ڈسٹریبیوٹرس کو یا ایگزبٹرس کو ان کو گاٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے لہذا انہوں نے یہ بزنس ترک کر دیا جو ایک نیا رویہ اپنایا ہے سنیما ہالس کے اونرس نے وہ ہے کہ اب انہوں نے ایک نئے بزنس کو اپنا لیا ہے جو فلم کے مقابلے میں بہت تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے جس کو کمرشل تھیٹر کہتے ہیں یہاں میں تھوڑا سا آپ کو تھے کے بارے میں بتا دوں کیونکہ تھئیٹر بھی اس پہ ہم نے پہلے آپ کو یاد ہوگا تھوڑی سی بات کی تھی کہ پتلوں کا تماشا یا تھیٹر یا اسٹیج یا اسٹریٹ تھیٹر جو بازار میں چلتے پھرتے چوک لوگ کرتے تھے ایک زمانہ تھا جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں تو تھیٹر کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اس کو سیاسی کمیونیکیشن کے لیے بھی بہت لی استعمال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اٹھارہ سو چوہتر میں ایٹین سیونٹی فور میں تھیٹرز کو سینسر کرنے کا ایک قانون پاس ہوا تھا جو آج تک پاکستان میں رائج پاکستان میں تھیٹر کی روایت کچھ بہت زیادہ مضبوط روایت نہیں تھی آزادی کے فوراً بات کچھ کلاسیکل قسم کے ڈراما نویس اور ڈراما کھیلنے والے لوگ موجود تھے جن کے نام چند نام انگلوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایک بہت مشہور ڈراما نبیس امتیاز علی تاج تھے جن کا ڈرامہ انارکلی ایک کلاسیکل حیثیت رکھ ہے اور اسی ڈرامے کو بنیاد بنا کے ہندوستان پاکستان میں متعدد بار فلمیں بھی بنائی گئیں جو بہت کامیاب ہوئی رفی پیر بہت بڑا نام ہے ہمارے ماضی قریب کا تھیٹر کا وہ ڈرامے لکھتے بھی رہے ڈرامے کرتے بھی رہے ریڈیو ڈراما بہت پاپولر تھا اس میں سعدت حسین منٹو جو بہت بڑے افسانہ نگار ہیں, رہے ہیں اردو کے ان کے بہت سے ڈرامے ریڈیو پہ بہت کامیاب ہوئے اور مقبول ہوئے لیکن اسٹیج پہ تھیٹر ایک عوامی ذریعے کی حیثیت اختیار نہیں کر سکا تھا اس کی صرف آرٹ فارم کے طور پہ اہمیت تھی کہ کچھ لوگ ڈرامے کو ایک بہترین آرٹ فارم سمجھتے ہوئے اسٹیج پہ پرفارمنس کرتے تھے اور اس کے لیے لکھتے تھے کالجوں میں ڈرامیٹک کلب بعض کالجوں میں ہوتے تھے گورمنٹ کالج لاہور کا ڈرامیٹک کلب بہت مشہور ہوتا تھا اسی طرح لڑکیوں کے کا جو کالج ہے جو سب کانٹینٹ کے بڑے کالجوں میں شمار ہوتا تھا آزادی سے پہلے بھی گریڈ کالج فار ویمین اس کا ڈرامیٹک کلب بہت مشہور تھا بعض uh, مشن سکولز میں بھی ڈرامیٹک کلب موجود ہیں اسٹیج پہ وہ بھی ڈرامے کرتے تھے لیکن ایک عوامی میڈیم کے طور پہ میس میڈیم جسے ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ ڈراما دیکھے اس طرح ڈرامے کی روایت پاکستان میں نہیں تھی بطور ایک کمیونیکیشن کے میڈیم اور بطور ایک آرٹ فارم لاہور میں مغل روڈ پہ ایک پاکستان آرٹس کونسل کے نام سے ایک چھوٹا سا تھیٹر ہوتا تھا اور ایک اوپن ایئر تھرگ جنا میں جو پہلے لورینس گارڈن کہلاتا تھا اس میں ایک پہاڑیاں جو مصروفی ہیں باغی جنا میں اس کے اوپر ایک اوپن ایئر تھےٹر تھا تو ان دونوں جگہوں پہ کبھی کبھی کوئی سیریس سنجیدہ موضوع پہ ڈرامہ ہوتا تھا جس کو چیدھا چیدھا لوگ دیکھنے جاتے تھے اور وہ کمرشل آسپیکٹ سے اس کو آپ بزنس پوائنٹ اف ویو سے کوئی کامیاب ایفرٹ نہیں کہہ سکتے تھے نہ اس کا مقصد پیسے کمانا ہوتا تھا اس کا مقصد صرف ایک اچھے ڈرامے کی پیشکش ہوتا تھا جس کو سنجیدہ قسم کے لوگ دیکھتے تھے اور سنجیدہ قسم کے لوگ ہی پرفارم کرتے تھے جب فلمیں ناکام ہونی شروع ہوئی اور فلم انڈسٹری میں بحران پیدا ہوا تو کچھ لاہور کے پکچر ہاؤز جو تھے انہوں نے فلم کی ایگزیبیشن بند کر کے نمائش بند کر کے اپنے سنیما ہالز کو تھیٹر ہالز میں تبدیل کرنے کی روایت شروع کی شروع شروع میں ایک آدھ پکچر ہاؤس تھا جس کو تھیٹر میں تبدیل کیا گیا اور کمرشل تھیٹر کی ابتدا ہوئی اس طرح لاہور میں جو زیادہ تر مزاحیہ ڈائلاگس پہ اور مزاحیہ سچویشنس پہ کامیڈیز پہ بیس کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور لوگوں کو ایک آسان تفریح مہیا کرنے کے لئے یہ کام شروع کیا انہوں نے یہ بہت جلد کمرشل تھیٹر پاپولر ہو گیا لاہور میں اور اس کے بعد پھر متعدد پکچر ہاؤس جو ہیں وہ نہ صرف لاہور میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی آس پاس کے شہروں میں ذرا چھوٹے شہروں میں وہاں بھی بہت سے پکچر ہاؤسز کو تھیٹر ہالس میں کنورٹ کر دیا گیا اور فلموں کی نمائش بند کر کے انہوں نے بھی یہ کمرشل تھیٹر جو ہے اس کے لیے اپنے ہالس جو ہیں وہ کرائے پہ دینے شروع کر دیے یہ اب ایک بہت کامیاب بزنس ہے پاکستان کا اگرچہ ان کمرشل تھیٹر کے معیار کو ہم تسلی بخش نہیں کہہ سکتے اس میں کوئی سنجیدہ کہانی نہیں ہوتی اس میں کوئی سنجیدہ ایکٹنگ نہیں ہوتی اس میں زیادہ تر جو کامیابی ہے اس کی وہ لوگوں کو ہسانے اور کچھ عرصے کے لیے ان کو اپنی مشکلات محرومیاں اور جو ان کو تکلیفیں ہیں روز مرہ زندگی میں ان کو بھولنے کے لیے وہ دو ڈھائے گھنٹے وہاں بیٹھ کے ہنس کے جانے کو ترجیح دینے لگے اور اس میں کام کرنے والے آرٹسٹ اتنے مقبول ہوئے کہ لوگوں نے فلم چھوڑتے کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا اس سے حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے اس میں الزام یہ لگایا گیا جس میں بڑی حد تک صداقت بھی تھی کہ ان کو سینسر کرنے کی ضرورت ہے یہ ہنسانے کے لیے اور کامیڈی کے نام پہ اس قسم کے ڈائلگ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے پبلکلی ان پہ سینسر عائد ہونا چاہیے اس کے بعد جب ڈانس کا طریقہ رائج ہوا ان تھیٹرز میں تو اس میں بہت سے اعتراضات کی گنجائش پیدا ہوئی کہ جو ڈانسرز ہیں ان کے ڈانسز کیسے ہیں کیا ان کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے یہ مسئلہ اتنی سنجیدہ صورت اختیار کر گیا کہ حکومت کو اس کے بارے میں ایک باقاعدہ طریقہ کار نکالنا پڑا اور انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ ہر کمرشل تھیٹر کے اسکرپٹ کو پہلے ویٹنگ کی جائے گی اس, کی, اس کا جائزہ لیا جائے گا اپروو کیا جائے گا اور کوئی ایسا ایکٹر جو اس ریٹن سکرپٹ سے ہٹ کے کوئی فقرہ بولے گا کوئی ڈائلگ بولے گا اس کو سزا دی جا سکے گی اس پہ کچھ عرصے کی پابندی لگانے کی سزا بھی ہوئی کچھ جرمانے کی سزا بھی ہوئی کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا فاحشی کے الزام میں اور یہی صورت حال ڈانس کرنے والے فنکاراؤں کے ساتھ خاتون فنکاروں کے ساتھ پیش آئی کہ ان کو خواہشی کے الزام میں سٹیج پہ باز ڈانسز کو ان کے فوج قرار دیتے ہوئے انتظامیہ نے ان کو گرفتار بھی کیا ان پہ پابندیوں کے لگانے کا سلسلہ بھی شروع کیا اس پہ بہت سی ڈبیٹ ہوئی اخبارات میں ٹیلیویژن پہ اور مختلف محفلوں میں سیمینارز میں فورمز پہ کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس ڈبیٹ کا نتیجہ یہی نکلا ہمیشہ کہ یقیناً ان کو پابند ہونا چاہیے بعض اخلاقی اصولوں کا لیکن یہ جو ججمنٹ ہے جو انتظامیہ پاس کرتی ہے اس کے لیے انہیں کوئی اپ ڈیٹڈ موجودہ زمانے کے مطابق قانون بنانا چاہیے یہ جو سینسرشپ ہے ابھی اس کو استعمال کرتے وقت انتظامیہ کو ایٹین سیونٹی فور کا ہی قانون استعمال کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایٹین سیونٹی فور کے بعد سے اب تقریباً سوا سو سال یا ایک سو تیس سال ہو گئے ہیں تو اتنے سال میں تو کوئی بھی قانون جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ابھی تک پاکستان میں تھےٹر کو سینسر کرنے کے लिए یا اس रेगुलेट ریگولیٹ کرنے کے لئے की स्टेज کی, کی پرفارمینس کو کوئی نیا قانون بنانے کی سنجیدہ کوشش ابھی تک نہیں کی گئی چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ انتظامیہ کے رویے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی شہر کی انتظامیہ کے لیے کوئی چیز فورس ہے کسی شہر میں تعینات کسی افسر کے لیے کوئی ایک ڈائلگ فورس ہے یا کوئی ایک ایکشن کسی ڈانس کا فورس ہے تو وہ اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہوئے سزا دے دیتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں اس کے لیے کوئی باقاعدہ ریگولر کوئی فارمولہ یا کوئی ہدایت نامہ موجود نہیں ہے کہ کیا چیز سینسر کی جائے گی کس چیز کی اجازت دی جائے گی جہاں تک کمرشل تھیٹر پہ ایک کریٹسزم کا تعلق ہے اس میں وہ جائز ہے اور اس میں بہت سا وزن ہے بہت سے پرفارمر جو ہیں وہ اسکریپ کو نظر انداز کرتے ہوئے فل بدی ایسے ڈائلگ بول دیتے ہیں جن پہ گرفت کی جا سکتی ہے اس میں زومانی فکرے استعمال کر لیتے ہیں یعنی بظاہر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی نکل سکتا ہے اسی طرح ڈانسز میں بعض ایسے جسچرس ڈانس اگر واقعی ڈانس ہو تو بہترین آرٹ فارم سمجھی جاتی ہے اور اس کو ماہرین نے اور دانشوروں نے جوش ملیاب جیسے دانشوروں نے اس کو آزا کی شاعری سے تشبی دی ہے لیکن اگر آرٹسٹک انداز سے ڈانس نہ کیا جا رہا ہو تو بہت سے جسچر جو ہیں ان کو ایک میں استعمال ہوتی ہے لٹریچر میں اور سائیکالوجی میں جس کو ایروٹیکا کہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا یا ان کو ابھارنا یا ان کو راغب کرنا اپنی طرف جسم کی بعض موومنٹ سے یہ الزام لگ سکتا ہے باز ڈانس پہ لیکن اس کا علاج جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ایک باقاعدہ ایک فارمولا بنایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ صاحب یہ حدود ہیں اس قسم کے ڈائلوگ تک کی اجازت ہے یہ تھیم ہو سکتی ہے جہاں تک کمرشل تھیٹر کا تعلق رہ ہمارا ان میں تھیم تو کوئی نہیں ہوتی زیادہ تر صرف ہنسنے ہسانے کے لیے اور لوگوں کو کچھ تھوڑا سا موقع خوش ہونے کا مہیا کرنے کے لیے عام طور پہ یہ ڈرامے جو ہیں وہ اسٹیج کیے جاتے ہیں لیکن یہ کمرشلی بہت کامیاب ہیں اور لوگ بہت مہنگے مہنگے ٹکٹ لے کے یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اگر لوگوں کی دلچسپی کو اس میں دیکھتے ہوئے سوچا جائے تو اس بات کی گنجائش موجود ہے بہت اچھی طرح کہ اس کو بعض سنجیدہ موضوعات پہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اور انہیں پرسویٹ کرنے کے لیے سٹیج کو یا تھیٹر کو بہت آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جو کام ابھی ہمارا تھیٹر یا سٹیج نہیں کر رہا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تھیٹر کی روایت نہیں ہے ہمارے ہیں ڈرامے کی برے صغیر میں مسلمانوں ہی میں ڈرامے کی روایت نہیں تھی ڈانس کی بھی روایت نہیں تھی جبکہ نان مسلمز میں ہندوؤں میں خاص طور پہ ڈانس میوزک اور تھیٹر ڈراما یہ ان کے مذہب کا حصہ بھی ہے ان کے یہاں جو رام لیلا کا ڈراما ہمیشہ سے مذہبی اہمیت رکھتا ہے وہ کھیلا جاتا ہے اس میں پارٹ پلے کرنا اس میں حصہ لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں ایمچر آرٹسٹ جو ہیں اسی طرح ان کی پوجہ پارٹ میں ڈانس بھی شامل ہے ان کی پوجہ پارٹ میں مندروں میں میوزک بھی شامل ہے گانا بھی شامل ہے لہذا جو مقام آرٹسٹ کو وہ فلم آرٹسٹ ہو تھیٹر کا آرٹسٹ ہو ہندوستان میں ملتا ہے وہ مقام فنکاروں کو پاکستان میں نہیں ملتا یہاں میں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کیوں نہیں ملتا پاکستان کا معاشرہ جو ہے یہ پہلے بھی ہم اخبار کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں اور ٹیلیویژن کے حوالے سے اس کے ڈرامے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی پاکستان کا معاشرہ ابھی تک جاگیردارانہ سوچ کے تابع ہے اگرچہ سب لوگ پاکستان کے جاگیردار نہیں ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں بڑے جاگیردار لیکن سوچ جنرلی پاکستان کے عوام کی معاشرتی لحاظ سے جاگیردارانہ سوچ سے وہ متاثر ہیں یہ اس دور کا رویہ ہے جب نوابوں کے اور مہاراجا اور راجاؤں کے درباروں میں ڈانسرس کو اور میوزیشنس کو راجہ کی یا مہاراجا کے یا نواب صاحب کے دل بہلانے کے لیے صرف ملازم رکھا جاتا تھا تو یہ کام دل بہلانے کا یا اہل ثروت لوگوں کو خوش کرنے کا کام سمجھا جانے لگا جاگے دار معاشرے میں اس کو اچیومنٹ کے طور پر نہیں لیا جاتا جبکہ انڈسٹریل سوسائٹی میں یا مرکنٹائل سوسائٹی میں اس کو باقاعدہ ایک اچیومنٹ کا درجہ حاصل ہے اور اگر ہم کامسٹ سوسائٹی کو دیکھیں تو ثابت سوویت یونین میں اور ایسٹرن یورپین کنٹریز میں جن کے بارے میں میں نے پچھلی کسی ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹرن یورپین کنٹریز جو سوشلسٹ تھے نائنٹین نائنٹی ون سے پہلے نائنٹی ٹو سے پہلے وہاں کی فلم انڈسٹری بہت ترقی یافتہ تھی اور بہت اچھی فلمیں بنتی تھیں روس میں بھی فلم سازی کی صنعت جو ہے بہت آگے تھی تھیٹر بھی بہت آگے تھا اس لیے کہ کمسٹ سوسائٹی میں بھی فنکار اس طبقے میں شامل تھے معاشرے کے جن کو باقی پروفیشنس کے مقابلے میں زیادہ عزت دی جاتی تھی سائنسدان ٹیچرس رائٹرس جن کو دانشور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور فنکار یہ وہ لوگ تھے جو کامسٹ سوسائٹی میں سوویٹ یونین کی اور ایسٹرن یورپ میں دوسرے پروفیشنز کے مقابلے میں زیادہ باعزت سمجھے جاتے تو اس طرح لوگ اس طرف راغب ہوتے تھے ان کاموں کی طرف ہمارے ہاں کیونکہ پرفارمنگ آرٹس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سی وجوہ ہیں ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ ہم ابھی تک جاگیرداری سوچ کے تابے ہیں زیادہ تر تو اس میں پرفارمنگ آرٹس والے لوگوں کو گٹیا سمجھا جاتا ہے اس لیے عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ لڑکے اور لڑکیاں اس طرف نہیں آتے فلم میکرز بھی اس طرف نہیں آتے بہت کم ہمارے یہاں کے رائٹرز جو ہیں پاکستان کے وہ اپنی تحریر سے اپنی رائٹنگ سے قابل عزت طریقے سے روزی کما سکتے ہیں انہیں روزی کمانے کے لیے کچھ غور کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی تخلیق کے ذریعے سے روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی جس میں بلکہ ایک بہت دلچسپ محاورہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جب پوچھتے ہیں کسی محفل میں کسی سے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور وہ کہے کہ جی میں شاعر ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے آپ شاعر ہیں مگر آپ کرتے کیا آپ کا پیشہ کیا ہے یعنی وہ ناولسٹ کو یا افسانہ نگار کو یا شاعری کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے آدمی اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور روزی کما سکتا ہے ان کا خیال ہوتا ہے عام لوگوں کا کہ اس کے لیے انہیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے تو پرفارمنگ آرٹس کے بارے میں بھی ماڈلنگ کے بارے میں اداکاری کے بارے میں فلم ڈائریکشن کے بارے میں پینٹنگ کے بارے میں پینٹرز کے کو بھی یہی مشکل درپیش ہے اور فنکاروں کو بھی یہی مشکل درپیش ہے پاکستان میوزیشنز کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے کہ لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے باعث طبقے میں نہیں شمار کرتے ان تمام مسائل کی وجہ سے ان معاشرتی رویوں کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان میں اس پروفیشن کو زیادہ تر نہیں اپنایا اس کے مقابلے میں جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں اپنی فلموں کا یا جن سے مقابلہ درپیش ہے ہمیں ہندوستان میں وہاں کی فلم انڈسٹری جو ہے اس کو ایسے پڑھے لکھے لوگ میسر آتے ہیں تربیت یافتہ لوگ میسر آتے ہیں باقاعدہ باعزت گھروں کے باعزت لوگ اس پروفیشن کو ایک باعزت پروفیشن سمجھ کے جوائن کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں مقام بھی ملتا ہے آرٹسٹ کو اور لوگ شوق سے آتے ہیں جس کی وجہ سے ایک نیا خون جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ انڈسٹری کو ملتا رہتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کس طرح اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اس پروفیشن کی طرف تو یہ سارے مسائل اگر آپ یکجا کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے خود بخود کہ یہ جو بحران ہے پاکستان میں فلم انڈسٹری کا اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں فلموں میں وہ کو بہت تعلیم یافتہ اور آرٹ سے تعلق والے لوگ نہیں ہیں عام طور پہ اس کو صرف پیسہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے زیادہ پیسے کمانے کا بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بلیک منی کو بہت سے لوگ وائٹ کرنے کے لیے فلم بنا لیتے ہیں کہ ایسا پیسہ ہو اگر کسی کے پاس جس کا حساب کتاب نہ دے سکتا ہو وہ حکومت کو کہ کہاں سے آیا ہے تو وہ فلم بنا لیتے ہیں فلم ناکام بھی ہو جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس فلم کی آمدنی جو ہے اس کی, اس, اس کی آمدنی ہے جو پیسہ میرے پاس ہے تو یہ سارے طریقے وہ ہیں جس سے فلم کو وہ معاشرتی درجہ وہ ریکگنیشن سوشل ریکگنیشن نہیں ملی ہمارے ہاں جو ترقی یافتہ ملکوں میں بطور ایک میڈیم آف کمیونکیشن کے فلم کو حاصل ہے لہذا پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیمار فلم انڈسٹری ہے جس کی حالت تشویشناک ہے اور اس کو ضرورت ہے حکومت کی سرپرستی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فلمی صنعت سے متعلق ہیں اور جو لوگ فلم بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ فلمیں اس معیار کی بنائیں اور ایسے موضوعات پہ بنائیں جو لوگوں کو پکچر ہاؤس میں واپس لا سکے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تمام دنیا میں یہ مسئلہ درپیش تھا لوگوں کا خیال تھا کہ اب فلم کی اہمیت ختم ہو جائے گی کیونکہ گھروں میں لوگوں کو وہ ساری چیزیں میسر ہوں گی جو پکچر ہاؤس جا کے دیکھتا ہے آدمی اسی طرح اخبار کو بھی یہ خطرہ درپیش تھا کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اگر ٹیلیویژن خبریں دینے لگے گا یا ریڈیو خبریں دینے لگا تھا لیکن اخبار نے بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی ریڈیو نے بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی ٹیلی ویژن کے آنے کے باوجود اور فلم نے بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی تمام ملکوں میں دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں فلم کی اہمیت ختم نہیں ہو گئی ٹیلیویژن کے آ جانے سے بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کو سپلیمینٹ کیا ہے فلم نے ٹیلیویژن کی مدد کی ہے کہ وہاں سے ایکسپارٹس فنکار ٹیکنیشینس ٹیلیویژن کو میسر آتے ہیں اور ٹیلی ویژن نے فلم کی مدد کی ہے کہ ٹیلی ویژن سے بہت سے فنکار بہت سے ایکسپرٹس بہت سے ٹیکنیشنز فلم کی طرف جاتے ہیں جاتے رہے ہیں اور جا سکتے ہیں لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کو ہی لے لیں اور ان کے ٹیلی ویژن کو دیکھیں کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تنقیدی نقطۂ نظر سے اگر آپ ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلس کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہندوستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلس کا وہاں کی فلم انڈسٹری سے بہت قریبی اور دوستانہ اور کوپریشن کا تعلق ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور بہت قریبی تعلق ہے ان کا ایک دوسرے سے ان کے فنکار بھی آتے ہیں پروگراموں میں حصہ بھی لیتے ہیں اور وہ اس کو رائیول نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو وہ ایک دوسرے کے رقیب نہیں ہیں. بلکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کی پرفارمنس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں آگے بڑھنے میں جبکہ پاکستان کا ٹیلی ویژن جب سے وجود میں آیا ہے اس کی اور فلم کی دوستی نہیں ہو سکی اگرچہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک خامی کو یا ایک کمی کو بہت خوش اسلوبی سے پورا کیا کہ ہمارے ہاں جو معیاری فلمیں بہت کم بنتی تھی اور لوگ جب کمپیر کرتے تھے اردو کی ہندوستانی فلموں سے اور سوچتے تھے کہ ہمارے ہاں معیاری فلمیں نہیں بنتی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ٹیلی ویژن نے پاکستان ویژن نے ایک طویل ڈرامے کا سلسلہ شروع کیا تھا جس کو ٹیلی فلم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ وہ اتنا لمبا ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا جو فلم کا اچھا نہیں بول بدل تھا اور کیونکہ ٹیلیویژن میں پڑھے لکھے لوگ پروڈیوسر بھی تربیت یافتہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لکھنے والے بھی بڑے شوق سے اچھے لکھنے والے ٹیلیویژن کے لیے لکھتے ڈرامے اور کام کرنے والے بھی ٹیلی ویژن میں زیادہ تر لوگ تعلیم یافتہ اور شوق سے آنے والے لڑکے لڑکیاں کام کرتے بہت سو کی ٹریننگ ان کی ریڈیو سے بھی ہوئی تھی تو اس لیے اس کا معیار بہت اونچا ہوا اور اس نے اس کمی کو پورا کیا جو پاکستان کی فلم انڈسٹری میں محسوس کی جاتی تھی کہ یہاں اچھی فلم نہیں بنتی یہاں بہت اچھے اچھے ڈرامے بنے اور بہت اچھے اچھے ڈرامے بنتے ہیں جو ہندوستان کی آرٹ فلموں سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں آرٹ فلم کہتے ہیں اس فلم کو جو عام آدمی کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ ریالٹی سے اتنی زیادہ قریب ہوتی ہے جس کو عام فلم مین جو ہے وہ شوق سے نہیں دیکھتا پاکستان میں کوئی روایت نہیں ہے پیرل سنیما کی یا آرٹ فلم جیسے کہتے ہیں پیرل سنیما کو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم اتنے آڈینس ضرور जाएं آ جائیں کسی آرٹ فلم کے لیے کہ جس سے اگر منافع نہیں تو جس نے فلم بنائی ہے اس کے وہ پیسے پورے ہو جائیں جو پیسے اس کے جو آئی ہے کم از کم وہ پوری ہو جائے کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی آرٹ فارم ہو وہ یا بزنس ہو شوق سے نقصان اٹھانا کوئی پسند نہیں کرتا تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اول تو یہ کہ منافع کمانے کی خواہش بڑی جائز خواہش ہے اور اگر منافع نہ ہو تو کم از کم نقصان تو نہ ہو تو ہندوستان میں مشرقی یورپین کنٹریز میں اٹلی میں یہ طریقہ رائج ہے رائج تھا ہمیشہ سے کہ کمرشل سنیما کے ساتھ ساتھ جو عام لوگوں کے میسج کے لیے فلمیں بنتی ہیں جس کو باکس آفس فلم کہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مخصوص فلم بین طبقوں کے لیے بہت سنجیدہ لوگوں کے لیے ریئلٹی پہ بیس بہت قریب زندگی سے فلمیں بنائی جاتی ہیں جس کو پیرل سینما کہتے ہیں اور ایک اور طریقہ جو مشرقی یورپ میں رائج ہے اور رائج تھا شروع سے وہ ہے ایمیچر فلم میکرز کا شوقیہ نوجوان طالب علم طالبات وہ تھوڑا سا اکوپمنٹ لے کے اور باقاعدہ شارٹ فیچر فلمس بناتے ہیں اور بعض اوقات وہ اتنی اچھی فلمیں بناتے ہیں کہ ان کو نمائشوں میں اور ایگزیبیشنس میں اور فلم فیسٹیولس میں بہت اہم مقام مل جاتا ہے ان فلموں کو پھر آگے چل کے یہی جو ایم نوجوان ہیں لڑکے لڑکیاں یہ پھر سنجیدہ فلم میکنگ بھی لے لیتے ہیں تو ہم اس چیز سے محروم ہیں ہندوستان نے اس کمی کو پورا کیا آرٹ فلم یا پیرل سنیما کے حوالے سے اور اسی وجہ سے ہندوستان کی فلم انڈسٹری کو فلموں کی دنیا میں پوری دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا اور اس کی فلم انڈسٹری کو اہمیت دی جاتی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے بیرونی دنیا میں تعارف اور ان کے کلچر کو متعارف کرانے کے لیے اور ہندوستانیوں کو آئیڈینٹیفائی کرانے میں اس گلوبل ویلج میں جو عالمی گاؤں دنیا بن گئی ہے اور ایک انٹرنیشنلزم کا زمانہ ہے اس میں ہندوستان کی فلموں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے پاکستان اس فیلڈ میں پیچھے رہ گیا ہے اور یہ مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پڑھے لکھے لوگ تربیت حاصل کرنے کے بعد اس آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکرپٹ کس طرح اچھا تیار کیا جاتا ہے ڈائریکٹر کس طرح بنتا ہے اچھا ڈائریکٹر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ڈائریکٹر کو اچھا فوٹوگرافر کس طرح ٹرینڈ ہوتا ہے سیٹ کس طرح ڈیزائن کئے جاتے ہیں لائٹنگ کے اصول کیا ہیں پروسیسنگ کس طرح کی جاتی ہے स्पेशल افیکٹس کیسے دیے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی आज آج دنیا میں موجود ہے لیکن پاکستان میں جو طریقہ رائج ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ کسی پرانے فلمساز کے ساتھ نوجوان کوئی لگ جائے برسوں اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہے جیسے پرانے زمانے میں حکیموں کے شاگرد بن جایا کرتے تھے لوگ اور ان کی دوائیں کوٹتے تھے پیستے تھے کھرل کرتے تھے ان کے حقے بھرتے تھے دوسری خدمت ان کی کرتے تھے ساتھ وہ ان کی حکمت کے رازوں سے بھی واقف ہوتے جاتے تھے اور بعد میں پھر خود اپنی حکمت شروع کرتے تھے تو اسی قسم کا طریقہ ہماری فلم انڈسٹری میں رائج ہے کہ آپ کسی ڈائریکٹر کے ساتھ لگ جائیں آپ کسی میوزیشین کے ساتھ لگ جائیں اور آپ اسٹوڈیوز کے چکر لگائیں وہاں بیٹھ کے دیکھیں کام کی تلاش کریں اور ہوتے ہوتے بطور اسسٹینٹ کے بطور کسی کے نائب کے کام کرتے کرتے طویل عرصے کے بعد اس قابل ہوں کہ جب آپ مختلف رازوں سے واقف ہو جائیں انڈسٹری کے تو پھر آپ اپنا ایک انڈیپینڈینٹ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور خود اپنی فلم بنانے کے قابل ہو جائیں تو یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ جو ہے یہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا کوئی کوئی شخص ٹیلنٹڈ جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے اور فلم انڈسٹری کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکٹر میں باقاعدہ ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو اس اہم آرٹ فارم کے ساتھ ساتھ کمیونکیشن کے میڈیم کو بھی پڑھانے کا اور سکھانے کا بندوبست کریں تاکہ اس کو اسی طرح استعمال کیا جا سکے جس طرح باقی دنیا نے مختلف میدانوں میں اس کو استعمال کیا ہے آئندہ جب آپ کوئی فلم دیکھیں تو یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ آپ کو کہاں کہاں یعنی تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ ڈائریکٹر نے کہاں غلطی کی یا اسکرپٹ میں کیا کمزوری ہے یا سیٹ میں کیا کمی ہے کیا خامی ہے یہ تمام باتیں دیکھیں گے تنقیدی نقطہ نظر سے آپ فلم دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہم نے آج کی ہیں یہ زیادہ اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہوں گی اور آپ کی سمجھ میں آئیں گی کہ فلم دراصل ہے کیا اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے آئندہ اپنی گفتگو میں ہم فلم کی کسی نئی آسپیکٹ پہ بات کریں گے